أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا, وكلا منها رغدا حيث شئتما حضرت سعید علیہ اللہ و علیہ السلاۃ السلام کو ملائکہ کرام علیہ مسلاۃ السلام سے سیدہ کروانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم دیا وقلہ یا آدم اسکن انت و زو اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ آپ دونوں جنت میں رہو واقلا منہا راغدن ہے سش اور جہاں سے چاہو کھاؤ بغیر روک ٹوک کے ولا تقربہ ہاد شجرا اور اس درخت کے قریب نہ جانا فتقونا مینغالمین تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے جاؤ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ اس جنت سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے پیدا فرمائی اور وہ جنت جو ہے رب تبارک و تعالی کے کی صفت رحمت کا مظہر ہے انہوں نے کہا اس جنت سے مراد دنیا میں کوئی زمین پر کوئی باغ تھا اس باغ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حبارضی اللہ تعالیٰ کو رہنے کا حکم دیا ان کی یہ بات اگر درست مان لی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے کہ تم جنت نہیں رہ سکتے یہاں سے اتر جاؤ تو یہیں پر ہی کو مقام تھا جنت زمین پر ہی کو باغ تھا تو وہاں سے اترنے کا حکم کیا مطلب ہے وہاں سے نکل جانے کا حکم ہوتا تبارک کو تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ کو کہتے ہیں اتر یہاں سے تم یہ ذہن میں رہے وہ جو درخت تھا جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا اس درخت کی تاثیر ایسی تھی کہ بندہ جو ہے وہ دنیا میں رہ کر جن علائشوں سے بندہ دچار ہوتا ہے وہ انہیں علائشوں میں بندہ پڑ جاتا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت سے منع فرمایا یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے کہ اس درخت میں کیسی ایک کیفیت تھی ایک بہت ہی معتبر میرے دوست ہیں حکیم ہیں وہ تو پرانا تجربہ ان کا وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کشمیر کے اندر کوئی علاقہ ہے وہاں ایک درخت ہے ایک پودا اگتا ہے وہاں اس کا کوئی بندہ تھوڑا سا پتہ توڑ دے بارہ شروع ہو جاتی ہے بتائیں اب کوئی بھی بندہ ایک دم سے سنے گا وہ جلدی مانے گا نہیں درافت میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے جی کہیں گے نہیں کہیں گے لیکن یار یہ بھی تو دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی تاثیر رکھی ہے یہ ساری دوائیاں جو ہم کھاتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں جی یہ ساری جڑی بوٹیوں سے تیار ہوتی ہیں انہی سے بنتی ہیں ساری دو حضرت سیدنہ علیہ کے مبارکہ میں آپ جہاں سے گزرتے تھے یہ بوٹیاں اور یہ ساری ساری کے ساری نیچے سے بول کر کہتی تھی فلاں فلاں بیماری کی بیماری کا جو علاج ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بج میں رکھا ہوا ہے ایک ایک جیو بولا کرتی تھی اور قرآن کریم میں آپ پڑھ چکے ہیں پچھلے دورے میں کہ اللہ تبارک وطال نے دو درخت اگائے ہیں عرب کے لوگ جو انہیں سے آگ لگایا کرتے تھے دو درخت تھے اور دونوں کی ٹینیوں سے پانی نکل رہا ہوتا تھا ایک کی کو دوسری کے ساتھ اس طرح چٹکاتے تھے تو آگ نکل آتی تھی اب بتائیں پانی کا اور آگ کا بھی کوئی جوڑ بنتا ہے نینے جوڑ بنتا جس خالق اور مالک نے آگ کے اندر جلانے کی تاثیر رکھی ہے نا اسی رفت بارک وطالع نے وہاں پر پانی کو اور آگ کو اکٹھا کر دیا نہیں سمجھا ہے مصرح تو وہ حکیم صاحب کہنے لگے کہ پھر میں نے ہاتھ لگائی دیا ایک پتہ اس کا توڑ دیا جیسے ہم نے توڑا پتہ تو اسی وقت چاہتے ہیں بارے شروع ہو گئی تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر ہے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے جیسے مالک چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے اسے کو نہ پوچھنے والا ہے نہ کو اسے کو اس کا محاسبہ کرنے والا ہے ہیں نہیں تو اللہ تبارک نے نے درخت کے اندر بھی اسی طرح کی تاثیر رکھی تھی کہ جو بھی بندہ اس میں سے کھائے گا تو اس کی حالت جو ہے وہ یہی ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا نہیں ہے بلکہ یہ فرمایا کہ تم نے رہنا بھی اس سے پیچھے ہے کیسی بات ہے جہاں پہ اسلام زنا سے منع کرتا ہے نا وہاں اسلام دیکھنے بھی نہیں دیتا کہ کی نہیں کسی کی ماں بہن بیٹی جا رہی ہو تو اسلام نے کیا حکم دیا تو میں کہ آنکھ نیچی رکھ مرد کو بھی کہا اور عورت کو بھی کہا اپنی آنکھ نیچی رکھ نگاہ نیچی رکھ کل علم یہ ادو مین ابسار اپنے مومنوں کو غلاموں کو فرما دیں اپنی آنکھیں جھکا کے رکھیں وہ کل علم دیا دو اور عورتوں کو بھی فرما دیں حلیمان عورتوں کو یہ بھی اپنی آنکھیں جھکا کے رکھیں جی کپڑے بھی پہنے ہو خواتین نے پردہ بھی کیا ہو مرد کو بھی حکم ہے پھر بھی مرد کو حکم ہے نگاہ جھکا کے رکھے عورت کو بھی حکم ہے کہ نگاہ جھکا کے رکھے پہ لباس بھی نہ ہو جی لباس بھی کھڑی بھی روڈ پہ ہو سارے آم پہ کھڑی ہو اور ہاتھ میں قتمہ بھی اٹھایا ہو میرا جسم میری مرضی تو کمال نہیں ہوگی ویسے بے حی کی بھی حد ہو گئی ہے بے حیاؤں نے بے حیائی کی حد کر دی اتنی بھی یہی کی نعوذ بلہ منزلے کے رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاہ فرماتا ہے جی دیکھیں فمایہ کہ فلا و ربک رب لا یومنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم سما لا یجدو فی انفس محرجا مما مم قدیتا ویسلمو تسلیما ہے جی اور فمایہ دوسرے مقام پر فمایہ کانا لی مومنیم و لا مومنت نذاکد اللہ و رسول امرن ایقون لہم الخیرہ فمایہ حبیب پیارے جب اللہ اور اس کا رسول یعنی آپ فیصلہ کر دیں میں فیصلہ کر دوں اور آپ فیصلہ کر دیں میرے اور آپ کے فیصلہ آ جانے کے بعد مومن مرد یا مومن عورت اس کے پاس اختیار رہتا ہی نہیں کوئی اختیار نہیں رہتا اس کے پاس تو بتائیں جی یہاں پر رفتبار کو تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اختیار مومن کے پاس رہتا ہی نہیں تو یہ کھڑا ہو رہا ہے بندہ مومن کا نعرہ کیا ہے مولا جسم بھی تیرا ہے مرضی بھی تیری ہے یہ بھی تو نے مجھے دیا تو حکم بھی تیرا ہی چلے گا لیکن کیا کہا انہوں نے تو نفی یہ کی جسم جسم بھی رب کا کا نہیں مالک رب نہیں ہے انہوں نے کہا جسم میرا جسم ہے تو کہا مرضی بھی میری ہے نہ قرآن کے سنیں گے نہ حدیث کے سنیں گے نہ رب کے سنیں گے نہ اس کے رسول کے سنیں گے کہا کہ میرا جسم میری مرضی اور آگے جو انہوں نے نعرے لگائے کوئی بھی شریف انسان جو ہے ان کی اس ان گندے ناروں کی آواز تک اپنی بہنوں بیٹیوں کو کانوں تک نہیں جانے دے گا کبھی بھی اتنے حیاب باختہ نعرے لگائے انہوں نے کھڑے ہو کر نوزال ہماری تو دعا ہے اللہ تبارک مطالعہ انہیں بھی اور یہ بھی ذہن میں اس پروگرام کو جو عورت ارگنائز کر رہی نا اس کا نام بھی مقدس ہے سیدہ عارفہ زہرا بتائیں اب بھی وہ سیدہ کھڑی ہے اس کے سر کے بال بڑھے وہ اتنے اتنے بار رکھے ہوئے بوڑھی ہے ہے بالکل تمام اور اس کا کام یہی ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے صوفی بن کے ہر وقت علماء کو بھونکنا شریعت کو بھونکنا اس کا کام اور لوگ اسے لے آتے ہیں کہ وہ بڑی عارفہ بلا ہے وہ رب تعلی کی معرفت والی ہے موڈر روم کے بیٹھ کے کسے سنائے گی بتائیں انہیں نہیں پتا کہ یہ لوگ جو ہے وہ دین اسلام سے کس قدر آگے جا چکے ہیں دین کو چھوڑ چکے ہیں یہ لوگ پھر پتہ نہیں خدا تعالی کی محبت کی باتیں کس منہ سے کر لیتے ہیں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالا نے ارشاد دیکھیں اسلام کی تعلیم دیکھیں دیکھے بلا تک میں کے قریب ہی نہیں جانا اگر تم چلے گئے تو فتح کنہ نظر یہاں پر دیکھیں یہودیوں کی جو کتاب ہے اس وقت ترات اس کے اندر یہ قصہ موجود ہے بڑی حیرانگی ہوئی پڑھ کر مجھے تو ان زلیوں نے پتا کیا لکھ رکھا ہے کہتے ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ وہیں پہ انہوں نے درخت جو کھایا نا تو بے لباس ہو گئے یہ تو اتنے تک تو قرآن میں بھی موجود ہے جی آدم علیہ السلام وہاں سے چھپتے پھر رہے ہیں اور سب سے بڑی کبھی بات اس نے یہ کی کہ جنت کے اندر دو درخت ایک زندگی بڑھانے کا ایک موت کا تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جھوٹ بولا جو درخت موت والا تھا نا اس کے متعلق کہا کہ یہ زندگی والا ہے تو آزم علیہ السلام بھڑے کے میں اس رخت کو کھا بیٹھے جو موت والا تھا اپنی طرف سے اسے زندگی والا سمجھ رہے تھا بتائیں اور آگے اس نے کیا کہا نوز کہتے جی دوپہر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ چھاؤں میں پھرتا تھا درختوں کے نیچے گھوم پھر رہا تھا دوپہر کے وقت <تصفح> تو کہتا جی ہے تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی گھوم رہا ہے تو آدم علیہ السلام چونکہ بے لباس تھے آدم علیہ السلام دوڑ کے درخت کے پیچھے چلے گئے کس سے چھپ رہے ہیں رب سے چھپ رہے ہیں بتائیں اتنا بھی کوئی بندہ احمق اور پاگل ہوتا ہے جن کی مذہبی کتاب کا یہ حال ہو ان کے مذہبی لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کیا ہوا تجھے چھپتے کیوں پھر رہا ہے انہوں نے کہا مولا بے لباس ہو گیا हैं؟ हैं? تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو پھر یہیں سے نکل جا جاٮٔے کیا انداز اندازہ ان دلیلوں کا ہم کو لوگوں کے ذہنوں میں ربت بارک بطالا کی ذات کا تصور کیا بٹھانا چاہتے ہیں لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ربت بارک بطالہ جو ہے وہ نوز بل کے کچھ بھی نہیں جانتا درخت کے پرلے کی بات جانے بھی نہیں جانتا جانتا اور رب تبارک و تعالیٰ کچھ آپ دوپہر کے وقت گھومنے والا کہہ رہے ہیں رب چکر لگا رہا ہے درختوں کے سائے میں ٹہل رہا ہے ربت بارک و تعالیٰ بتائیں تبارک رفتبارک وطالعہ جسم سے اور جسمانی سے پاک ہے رب تبارک و تعالیٰ مکان سے اور اس طرح کی ہر چیز سے پاک ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرنا میں حقیقت کیاتا ہوں ان زریلوں کی عقیدت توحید بھی ٹھیک نہیں ہے نبوت باد کی بات ہے نا یہ تو عقیدت تو پہ فیل ہو گئے ہیں یہودی اور نسرانی اب بتائیں جو جس بندے کی رب تبارک و تطالعہ کے بارے میں معلومات یہ ہوں اتنا بڑا جاہل ہو اور یہ اس کتاب میں لکھ رکھا ہے جو آسمانی کتاب ہے تواک میں لکھ رکھا ہے یہ شامل کر رکھی ہے رب دوپہر کے بعد ٹیل رہا تھا جی جنت میں اور آدم علیہ السلام رب سے چھپ گئے اور یہ نوز بل کے ربت بارک وطالعہ کے نبی پر تو مت باندھ رہا ہے کہ رب کا نبی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اگر چھپ جاؤں گا رب نہیں دیکھ سکے گا کتنی ذہنی بات, بات کی, کی آگے دیکھیں جی رب تبارک نے ارشاہ فرمایا. شیطان ان کے پاس آیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ اس درخت سے جو آپ کو منع کیا گیا نا یہ درخت تو وہ درخت ہے اس کو اگر آپ کھا لیں گے تو آپ رب تبارک و تعالیٰ کے قرب میں رہیں گے اور ہمیشہ کی زندگی پالیں گے اللہ تعالی کے قرب میں رہیں گے اور ہمیشہ کی زندگی پالیں گے کبھی آپ کو موت نہیں آئے گی تو بتائیں بھائی جب اس نے بات ہی رب کے قرب کی کی اے؟ اے؟ کہ رب کے قرب میں رہیں گے رب کے قرب خاص میں رہیں گے آدم علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ ہمیں زمین پر بھیجا جائے گا خلیفہ جو زمین کے لیے بنایا ہے لیکن جیسے ہی شیطان نے یہ کہا کہ آپ اگر یہ درخت کھا لیں گے تو رب تعلی کے قرب میں رہیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں اور ساتھ اس نے قسمیں بھی کھائیں کی اٹھا بس میں کوئی بندہ چڑھتا ہے نا پکی بیچنے والا یا کچھ بھی بیچنے والا ہو وہ آ کے تقریر کیسی کرتے ہیں کمال نہیں کر دیتے ایک دم چھا جاتے ہیں اور بندہ دیکھ کے کہتا ہے یار جی اتنے قابل ہوتا اس کی پھکی جو ہے ایک سو بتیس بھائیوں کا علاج ہوتی تو یہ دھکے کھا رہا ہوتا بسوں پہ ایک دم سے ذہن میں آتے ہیں ہر بندہ یہ یقین کر جاتے ہیں بندہ جھوٹا ہے لیکن اس کی تقریر اس پہ ایسا اثر کرتی ہے اور بس میں خال خال بندے بجتے ہیں جنہوں نے اس سے سعودہ نہ لیا ہو برن اکثر اس کی گولیاں ٹاپیاں پھکیاں ساری خریدی لیتے ہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا شام کے وقت وہ جو اصل حکیم ہوتے ہیں نا ان سے بھی زیادہ پیسے لے جاتا ہے گھر اور جب یہ گھر آتے ہیں آگے دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں ہا جوڑوں کا درد سات دن میں ختم نمازی بھائی کو نمازی بہن بھائی کا مسئلہ ہوتا بھی ختم صرف دس روپئے دس روپئے دس روپئے قوم ایسی ہوتی ہے وہیں پہ وہ سارے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں بتائیں بھئی. یہ تو حال ہے یہ تو حال ہے ان کا بھائی تو اب دیکھیں جس بندے کو یقین ہوتا ہے کہ بندہ جھوٹا ہے اس کے باوجود اس کی باتوں میں آ جاتا ہے تو بتائیں یار جہاں پہ کھڑا ہو کے جنت کے اندر کھڑا ہو کے شیتان رب کے نام کی کسم کھائی ہوگی حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں بھی دو ہی باتیں آئی تھیں ایک تو یہ کہ چلو رب کا قرب مل جائے گا دوسرا یہ کہ رب کے نام کی بھی کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے رب کے نام کی بھی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے نہ نہ ایسا نہیں ہو سکتا تو صرف یہ دو باتیں جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بھولنے کا سبب بنی ایک تو یہ کہ ہم آئے گا چلو اس درخت کو کھا لیتے ہیں ہمیشہ زندہ رہیں گے رب تبارک کو کے قرب میں رہیں گے مالک کا قرم کون چھوڑے بلا ہے تو ربت یعنی مزے کے بات دیکھیں رب تبار آپ بظاہری یہ کتنی بڑی بات ہے ربطان نے بنا برما نہیں کھانا جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا اور یہ مشقت کمانا ہے اور آپ کی بیوی جو ہے عورتیں یعنی بھی عورتیں ہوں گی وہ ساری کی ساری بچہ اٹھانے کی تکلیف اٹھائیں گی درد ذیل کی تکلیف اٹھائیں گی گھر کے امور خانہ داری کی تکلیف اٹھائیں گی وہ سارے کے سارے کام کرتے رہیں گی اور مرد جو ہے وہ سارا سارا دن محنت مزدوری کرتا رہے گا یہ مشقت دونوں پہ پڑی اتنا کچھ ہوا اب رب تمہارے کو ہوتا رہا پتا کیا فرماتا ہے فرمایا کہ فنا سے فرمایا کہ آدم بھول گیا تھا آدم بھول گیا میں یہ نہیں فرمایا کہ اس نے جناب کیا کر دیا یہ کر دیا وہ نا نا نا نا, نا. نہیں <سؤال> فرمایا رب تمہارے فن سے اللہ تعالیٰ ہم نے دیکھا ہے شیطان نے بھی رب کا کہانی مانا رب نے فرمایا جو سجدہ کر اور یہاں دیکھیں یہاں بھی رب فرما رہا ہے کہ قریب نہیں جانا قریب بھی گئے اس درخت کو کھایا بھی لیکن دونوں میں فرق کیا ہے وہ تکبر میں کر رہا ہے کس کی وجہ سے کر رہا ہے تکبر کی وجہ سے رب کے حکم کے سامنے اکڑ گیا رب کے حکم کی مسلطیں اور حکمتیں پوچھنے لگا حکمت بتائیں تو کروں ورنہ میں نہیں کروں گا لیکن یہاں آدم علیہ صحت اسلام جو ہیں فرمایا کہ یہ آدم علیہ صحت السلام جو ہیں یہ نہ ان کا کوئی ارادہ تھا میری نہ فرمانی کرنے کا اور نہ ہی رب خود فرما رہا ہے اور نہ ہی کہ ان کا ارادہ ان ان کے دل میں کوئی تکمبر تھا نہ کوئی اور بات تھی نہ کوئی حسک تھا کچھ بھی نہیں تھا ربت بارک وطال نے ان سے جو بھول ہوئی ہے میری محبت کی وجہ سے ہوئی ہے میری محبت کی وجہ سے بتائیں کسی کی محبت میں بھولنا تو ربت بارک و بھی کتنا کرم فرماتے آگے آیا مبارک آ رہی ہے ربت بارک وطال نے چاہے رشا فرمایا دیکھیں فاضل شیطوان شیطان نے انہیں پھسلا دیا شیطان سبب بنا ان کے وہاں سے پھسلنے کا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فی اور اس نے انہیں وہاں سے نکال دیا جہاں وہ بڑے مزے کے ساتھ رہ رہے تھے بکلنا ہم نے فرمایا اہ بے تو ادب کہ آپ دنیا میں جاؤ زمین پر جاؤ اب دنیا میں جا کر تم ایک دوسرے کے دشمن ہی رہو گے ایک دوسرے کے دشمن ہی رہو گے بتائیں بھائی آج کتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں جو کہے کہ میرے تو کوئی دشمن نہیں کم از کم ہر ایک پر کوئی نہ کوئی طویز کرنے والا تو ہوگا کم از کم کوئی نہ کوئی پھونکے مارنے والا تو ہوگا وہ چاہے کو بڑے کھاد کا بندہ نہ ہو گٹو ضرور ہوگا ہاں بالکل چھوٹے سے چھوٹا یہ شیطان شیطان ہی ہوتا ہے ہے وہ کسی ضرورت میں آ سکتا کہ نہیں پگڑ پہن کے بھی آ سکتا ہے وہ کسی بھی حیات میں آ سکتا ہے شیطان شیطان ہے کہ نہیں جی آپ مجھ میں سب میں بیٹھ کے تصویر پڑتا ہوا کنک مار دے کسی بار کسی کیا پتہ چلے گا ان کا حساب بھی بگلے والا ہوتا ہے بگلا نہیں ہوتا لوگ جانتے ہیں وہ جناب ایسے ایک ٹانگ اٹھا کے پانی میں کھڑا ہوتا ہے ایک ٹانگ اٹھا کے بندہ ایک ٹانگ یاد کر رہے ہیں وہ کہتے میں بھی وہی ہوتا ہے بیٹھے تصویر پھیرے ہوتے ہیں یہ نہیں پتا کہ تصویر پڑھ کس کے لیے رہا ہے فلانے کا منکٹ اوٹ جائے فلاں کے جائے، فرانے کی میں تو اور وہ بھی اپنے لانند لے کی جا رہے تم؟ کیسے آحمق لوگ پاگل ہو گئے اللہ اکبر حضرت سید اندمات رقطب نے فرمایا کہ اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہی رہو گے اب جس کو بھی دیکھو ہر بندہ پریشان ہے جس کو بھی دیکھو ہر بندہ اپنے مخالف سے پریشان ہے اور تقریباً دشمن اپنے ہی ہوتے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں اپنے رشتے دار ہی دشمن ہوتے ہیں جی کون جی چاچے کا منڈا کیونکہ میں پیر کے پاس گیا تھا پیر نے کہا تھا جس بندے نے پچھلے پورے ہفتے میں تجھے دیکھ کے مسکرایا ہے نا اسی نے تجھ پہ جادو کروایا ہے اب جتنے بھی دیکھ کے ہنسے ہوتے ہیں سب کی الٹی جاتی ہے <intestimates> سب کی گنتی گنتی الٹی شروع <Costa Yok submitting> سے آگے دیکھیں جی رب تمہارے کو فرمایا کہ تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا بھی ہے اور ایک وقت تک برتنا بھی ہے میں تمہارا ٹھہرنا اور تمہارا برتنا الہین ایک مقررہ مدت تک ہوگا کب تک قیامت تک جب قیامت آ جائے گی اس کے بعد فرمایا کہ آدم علیہ السلام اسلام کے فرما بردار بچے سارے کے سارے جنت آ جائیں گے اور نافرمان فرمان بچے سارے جہنم چلے جائیں گے ایک وقت تک یعنی اس سے ثابت ہو گیا فلسفہ کا رد ہو گیا یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی نہیں ہے وہ کہتے ہمیشہ ہمیشہ عبد اللہ تک رہے گی ایسی بات نہیں ہے آگے دیکھیں جی رفتار کو بتا فرمایا سبحان اللہ اللہ, اللہ, اللہ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں اسی کرم بے پایا کرم دیکھیں جی دی اللہ تعالیٰ نے فتح الت کا آدمر ربی کلمات انفتب علیہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے سبحان اللہ اللہ کہ توبہ کیسے کرنی ہے آپ کی بارگاہ میں تو فتحب علیہ وہ کلمات جو کہے اللہ تبارک و تار نے ان کی ان کلمات کی برکت سے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اندازہ لگائیں یہ رب چاہتا نہیں تھا معاف کرنا یار ہے اسی لیے تو پھر کلمات بھی خود سکھائے کو بچے ہوتے ہیں نا کوئی غلطی کر بیٹھے ہیں استاد کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے ایسے ہی کہ ان کا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ معافی بھی استاد مانگے نہیں ان بےچاروں کو آ نہیں رہی ہوتی معافی مانگنی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے جہاں بنانا کر کے منہ بنا کے کھڑے ہوں گے اب استاد پوچھے گا سمجھدار ہوگا تو وہ اسے سمجھائے گا بیٹے ہاں کرو گے آج کے بعد تو میں نہیں کروں گا ہاں کہتے نہیں کہتے کہو تو میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کروں گا آج کے بعد غلط کام نہیں کروں گا اگر کروں تو پھر مجھے مار پڑے اس طرح کرواتے نا عہد نامہ پڑھاتے ہیں اسے تو یہ یعنی استاد معاف کرنا چاہتے ہیں تو اسی لیے اس کو تکرار کروا رہا ہے نا اس کو دھرا رہا ہے کہ بیٹے یہ الفاظ کہو آپ میں تجھے معاف کر دوں تو حضرت آدم علیہ السلام جب ربت کے قرب خاص زمین پر آئے نا جی تین سو سال سے زائد عرصہ روتے رہے کہ معافی ما، مانگنی کیسے ہے یہ بھی بھول گئے رب سے معافی مانگنی کیسے ہے یہ بھی ذہن میں نہیں رہا اور جب آپ تشریف لائے تو سرندیپ کا علاقہ ہند اپنا ہند کا علاقہ کہتے ہیں ویسے ایشیا کا ہی علاقہ ہے وہ یہاں پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت سیدنا اللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ عرب کے علاقے میں زمین پر آئیں دونوں علیحدہ علیحدہ آئے پھر اتنے سینکڑوں سال کے بعد میدان عرفات کے اندر ان کی باہمی ملاقات ہو رہی ہے میدان عرفات کو رفات کہتے اسی ہی لیے ہیں کہ وہاں ان کی آپسی پہچان ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی زبان مبارکہ بھی عربی تھی کون سی زبان تھی عربی تھی آدم علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہاں پر میری مسجد بناؤ میرا گھر بناؤ کعبہ بنانے والے حضرت آدم علیہ ہیں اور علیہ السلام کا طوفان آیا تو اس کی جڑیں ساری یعنی کہ کعبہ شریفہ امن ہو گیا پھر ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو تعمیر کرنے کا رب نے انہیں حکم دیا ملک شام سے بھیجا ملک شام سے بھیجا کہ وہاں جا کر میرا گھر تعمیر کرو یہاں آئے تو جب امین علیہ السلام کہ وہ بنیادیں بتائیں کہ کہاں ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پر مارا تو نیچے سے وہ بنیادیں نکل آئیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ کی تعمیر کے وقت تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اب کا بت تعمیر فرمایا تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالی نے جو کلمات تعلیم فرمایا ان کے دل میں الکا فرمایا وہ قران پاگ میں ہے اور حدیث مبارکہ میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں قرآن پاک میں کیا ہے ربنا یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے اور حدیث میں امام حاکم رحم اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عدم علیہ السلام رفتار کی بارگاہ میں دعا کی مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ مجھ پہ کرم فرما یہ بھی تعلیم رب نہیں فرمایا رب نے تعلیم فرمایا کہ مولا تیرے حبیب کا واسطہ مجھ پر کرم فرمایا ان کے صدقے میں میرے پر, میرے پر کرم فرما اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کرم کر دیا ہے جا اب تعلیم بھی رب فرمائے اور ساتھ آگے پوچھے بھی رب کس لیے کہ میں میرے حبیب کو ذکر کرے گا نا اللہ تعالیٰ نے کہا آدم یہ, اس یہ نام کیسے جانتے تھوں تو کہنے لگے مولا جیسے تُو نے مجھے پیدا کیا تو میں آنکھ میری کھلی تو میری نگاہ جو ہے نا وہ عرش کے پائے پر پڑی اس کے مت پہ میں نے دیکھا کہ تیرے نام نام کے ساتھ اس کا نام ملا ہوا تھا تو اسی دن سے میرے ذہن میں بیٹھ گیا یہ بڑی عظیم ہستی ہے شاہ موقع کرائے مولا فرماتے ہیں آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا آدم ت نے نام اتنا بڑا لیا پھر مانگا کچھ بھی نہیں نام تھی میرے حبیب کا لیا ہے فرمایا آج کیا تک آنے والی اپنی اولاد کی بخشے بھی مانگتا میں نے سب کو معاف کر دینا بتائیں رفت بارک و تار نے شاہ فرمایا انرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا بہت بڑا مہربان ہے یا توبہ قبول کرنے والا ہے تو توبہ کے طریقے بتایا اس نے ہمیں ہیں آدم علیہ السلام کو سکھایا پھر ان کے بچوں کو سکھایا کچھ ہو جائے تو یہ کرنا ہے کچھ ہو جائے تو اس طرح کرنا ہے اس طرح مانگنا ہے مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا الن نہ بھی تین کہ ہم نے انہیں کہا کہ تم سارے اتر جاؤ یہاں سے زمین پہ چلے جاؤ فیمین ہدن بے شک تم میں سے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی فمن طب جو بھی بندہ میری ہدایت کی پیروی کرے گا فلاں اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا ہاں یہ شان ہوگی اس کی جو میری طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کرے گا اب دیکھیں جی رب تبارک کو یہ فرما رہا ہے حضرت آدم کو کنے فرما رہا ہے حضرت آدم کو فرما رہا ہے جب زمین سے آس، یہ اس کی ان کی توبہ قبول ہو گئی تب رفتبار کو تعالیٰ فرما رہا ہے انہیں کہ فرمایا کہ یہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی تو پھر رب تعالیٰ بھائی بہترا نہیں بہتراضم علیہ السلام پر نوح علیہ السلام پر آئی نہیں آئی مو علیہ السلام پر علیہ السلام پر امام الانبیاء علیہ السلام پر یہاں پر مرزائیوں نے یہ دجل کیا مرزائیوں نے نعوذ باللہ نوزب کہا کہ رب نے یہ فرمایا ہے کہ ہدایت آئے گی تو پھر وہ ہدایت مرزے پر آ گئی بتائیں بھی بھی رب نے آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر کریم علیہ السلام سا تک آتی رہی بھائی ربت بارک و تعالیٰ کی آسمانی صحاف بھی آئے کتابیں بھی آئیں رب تبارک و وطالع نے سارا کچھ بھیجا بھائی بھی آئی نبی بھی آئے جی نبی, نبی, نبی مرسل بھی آئے نبی غیر مرسل بھی آئے سارا کچھ ہوتا رہا تو یہ اب کہنا کہ اب بھی آ رہی ہے رب تعلی کی طرف سے اب بھی ہدایت آ رہی ہے تو یہ کوئی دنائی والی بات نہیں ہے کوئی بھی بندہ جو ہے نا سا مبارک سے یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس سے مراد رسول اللہ علیہ صحیح السلام کے بعد کا زمانہ ہے نہ جب خطاب آدم علیہ السلام کو ہے تو اس وقت سے ہی ہدایت آنا شروع ہو گئی یعنی واہ آنا شروع ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء بھی آئے وہ سارا کچھ لاتے رہے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا رشا فرمائیے دیکھیں آیت نمبر اٹتیس میں اللہ تبارک وطال نے یہ اپنی طرف سے اعلان کر دیا کہ فرمایا کہ آدم جو تیرا فرما بردار ہوگا وہ جنت جائے گا جو میری طرف سے آنے والی بھائی کا پیروکار ہوگا وہ کہاں جائے گا جنت جائے گا آگے فرمایا کہ جو ہدایت کو نہیں اپنائے گا ہیں خود دنا بنے گا پھنے خام بنے گا اشار بنے گا اس کا حال کیا ہوگا واللذین کفروں وقذبوں بی آیاتنا اور وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہیں جھوٹا کہا ہماری آیتوں کو ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا اولائی کا صحاب النار وہی جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے